دو مسئلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم سب تو مسلمان ہیں لیکن یہ فرقے کیسے ہوئے یعنی چار امام دودھ پار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہوئے ہیں ہم سب تو مسلمان ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے میں ان کا جواب نہیں دے سکا تو برائے مہربانی ایک مطلب یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کندھا کندھے سے کندھا جوڑنا ضروری ہے یا پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی توڑنا ضروری ہے سیدا اللہ ارشد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی آپ کو بتایا اس نے غلط گائڈ کیا یہ مال کی ہنفی کافی پھر کے نہیں کل کوئی کوئی کہے گا یار آپ سب مسلمان ہیں تو اپنے آپ کو محمد عامر کا لا کو منی قریشی کا لا رہا ہے کوئی اشر کا لا رہا ہے کوئی شملی قریشی کا رہا ہے تو یہ کیا سبھی مسلمان کہ لائیں تو ہم کہیں گے میرے بھائی یہ صرف پہچان کے لیے ہے تو کوئی یعنی اس طریقے سے کوئی مطلب کہ جٹ ہے کوئی کمبو ہے کوئی بٹ ہے تو ہیں تو سب مسلمان ہیں یہ پہچان کے لیے جلہ مشہور کریم نے بنائے ہیں حنفی شافی ماکی حنبلی یہ عقیدے نہیں ہیں علیحدہ علیحدہ یہ اہل سنت کے ہی نام ہیں اہل سنت کے یہ کہ عقائد میں ایک ہیں مسائل میں مختلف ہیں اب یہ مسائل میں کیوں مختلف ہیں اس کی اج آپ تھوڑی سی یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ ہمارا دین جو ہے یہ ہے تدریجن پہلے کچھ اور کام تھا بعد میں اور پھر اور پھر جھو لوگ آتے گئے احسا ڈلتے گئے لیکن میرے آقا کے ساتھ اللہ کو اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے کہ جو میرے کام میرے آقا نے ایک مرتبہ کر دیا وہ قیامت کے لیے اللہ نے امت میں محفوظ رکھنا ہے چاہے آگے کہ دیکھیے اب ان علماء میں یہ اختلاف ہے کہ رفائی کرنا چاہیے یا نہیں کہ ہمارے ان کے نزدیک پہلے ہوا تھا بعد میں چھوڑ دیا تو اب اللہ نے کہا میرے محبوب نے کیا تو ہے نا ایک گروہ پیدا کر دیا جو قیامت تک کرتا رہے تو اس لیے میرے آقا نے جو اللہ کو اس کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ اس کو قیامت تک کا قائم رکھا ہے عقیدے تھے ہاں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی وادی کہتا ہے اپنے آپ کو کوئی شیعہ کہتا ہے تو وہ ایک علیحدہ کیونکہ یہ عقائد میں اختلاف ہے عام طور پر احمد مستحدین پر دو گروہ جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں ایک شیعہ اور ایک غیر مقل وہ دونوں کہتے ہیں ہم چاروں اماموں کو نہیں مانتے یہ چار کیوں آ گئے بھائی وہ عجیب صاحب ہے جو خود بارہ مانتے ہیں وہ چار کو نہیں مانتے خود وہ کہتے ہیں کہ بارہ امام ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہمارے بارہ امام مان لو اور ہمارے چار امام ہی مانتے ہیں حالانکہ ہم ان کے بارہ چھوڑ بارہ سو اماموں کو مانتے ہیں ہم پہلے بیٹھ کے ہر امام کو مانتے ہیں ہم تو ہر ایک آدمی کو مانتے ہیں تو وہ چار کو نہیں مانتے جو فطرہ کے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث جو سمجھ کے واضح کر کے اچھان کر کے قوم کے سامنے رکھی اور یہ اللہ رسول کا حکم تھا کہ ایک گروہ ایسا ہو جو مسائل دے اور لوگوں کو بتائے فتح اللہ ذکر ان کون تم لالم علم نہیں تھے علم والوں سے پوچھو اور ساری دنیا علم والی تو نہیں ہو سکتی نا تو یہ اللہ رسول کا حکم تھا تو اس لیے میرے بھائی وہ تو جو غیر مقد ہے انہوں نے ہر اپنی مسجد کا علیحدہ بنایا وہ کسی مسائل پوچھتے ہمارا چاہے وقت کا مفتی ہو محدث ہو وہ کہتے ہیں ہم تیری بات نہیں مانیں گے وہ اپنے مولوی کی بات مانیں گے دماغ پر آتا ہے چاہے وہ مدرسے میں پڑھا بھی نہ ہو تو اس لیے انہوں نے اپنے بنا لیے وہ عقیدے میں دوسرا تو دوسرا آپ کا کہ سبوں میں کھڑا ہوا جائے تو میرے بھائی بالکل کہیں وہ ہو کہ کھڑا ہونا چاہیے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میرے حقاع نرم ہو جاؤ نماز میں کھڑے ہوئے اپنے کندھوں کو نرم دو تو کندھے ساتھ کے ساتھ ملنا چاہیے یہ جو ایک طریقہ بن گیا نا کہ انگلی کے ساتھ انگلی اور تکھنے کے ساتھ اور کیا نام ہے اس کا ایڑی کے ساتھ ایڑی تو یہ نہیں طریقہ جیسا کہ ایک آدمی قرآن میں آیا ہے جیسا آئے ترینہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے تن ہوں بنیاد محسوس کہ جو رب کی راستے میں یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیسا پلائی دیوار ہوتی ہے تو اب کوئی آدمی کہے گی جی یہ جو جنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان میں شیسا پکڑ نہیں ڈالا گیا لہذا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو اس کو بتایا جائے گا شیسا پلائی دیوار کا یہ مطلب ہے کہ جیسے وہ جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے ایسے مجاہد جڑ جائے اور صرف پیچھے نہ ہو تو یہ کندھے سے نہ کدم سے کدم کا مطلب یہ ہے کہ آگے کو پیچھے ادھر ادھر نہ ہو بلکہ سب بنائی جائے اس طریقے سے پاس پاس ہو کے نہ ہم نے بھی کئی کمیاں ہیں ہمارے دوست ادھر کھڑا ادھر جا کے کھڑا ہو گیا میں نے پورے آدمی کی جگہ چھوڑ دی اور انہوں نے یہ کیا جتنی جگہ ہے وہ چاہے یعنی تین فٹ کا فاصلہ ہو وہ پاؤں کو کھلاتے جاتے ہیں یہ ٹیکا ویسے ہی منا مناسب ہے جب سیدھا کریں تو اتنے چوڑے قدموں کے سیدھا نہیں ہوتا پھر اس کو قریب کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر دور کرتے ہیں تو نماز ہمیں فون کے سلاد نماز میں سکون سے رہنا چاہیے تو یہ ارشد بھائی کے ارشد بھائی یہ مختصر صلاح کے, کے سالت جی منی قریشی بھائی کشیر